من بسم اللہ روح روحی شبی القوبی اللہ یہ آج ای نمبر ایک سو پچانوے کا تعلق پچھلے مضمون کے ساتھ ہے پچھلے مضمون میں چونکہ جہاد کا حکم دیا گیا تھا اس سائے مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاد پر مال خرچ کرنے کا حکم دیا اور جہاد اور جہاد پر مال نہ خرچ کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاکت اور بربادی قرار دیا نے ارشا فرما وان فی سبیل اللہ اور تم اللہ تبارک و تعالی کی رحم مال خرچ کرو وَلَا تُلْقُوبِ عَيْدِيكُمِ لَتْتَحْلُقَ تم اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو وَاحْسِنُوا اور تم نیکی کرتے رہو ان اللَّهِ وَحِبُّ الْمَحْسِنِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے یہ ذہن میں رہے یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس سے جہاد میں غلب ہے دین کے لیے چونکہ جہاد سے مقصدی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے تو وہاں خرچ کرنا مال جس طرح ضروری ہے اسی طرح ہر وہ مد جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہو وہاں بھی مال خرچ کرنا ضروری ہے سمجھ آ مسئلہ جی جی موجودہ دور کے اندر جو مدارس دینی ہی ہیں جہاں پر خالص دین کی تعلیم دی جاتی ہے اور وہاں پر تاجر اور وپاری تیار نہیں ہوتے جو اس لیے عالم تیار ہوتے ہیں کہ ہم رسول اللہ السلام کے دین کی خدمت کریں گے غلب دین کے لیے کام کریں گے وہ والے بچے ان پر اپنا مال خرچ کرنا اس وقت سب سے بڑی مد ہے جہاد کی سمجھ نا مسئلہ ہاں سب سے بڑی مد وہی ہے جہاد کی مگر نہ آپ عموماً مدرسوں میں چلے جائیں تو وہاں کوئی کسی نوکری لگنے کے لیے پڑھ رہا ہے کوئی کسی نوکری لگنے کے لیے پڑھ رہا ہے جو بچے خالص اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ امرسول اللہ علیہ وسلم کے دین کے غالب ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں اور پڑھائیں گے بھی اس لیے مدارے سے دینیا کو آباد کریں گے رسول اللہ علیہ صاحب کی وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان کے بس وہ یہی چاہتے ہیں ان کے دل میں تمنا یہی ہے کہ کال اللہ اور کال رسول اللہ کی صدایں بلند ہوتی رہیں بس تو یہ بڑا انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ بندہ اور اسی طرح کر کے ایسی کتابیں جو غلب دین کہ مضمون پر لکھی گئی ہیں جس میں لوگوں کی ذہن سازی کا مواد موجود ہے کہ لوگوں کا ذہن بنے کہ ہم نے جناب رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو غالب کرنا ہے اس کو لوگوں تک اس کی دعوت کو کیسے پہنچانا ہے یہ چیزیں جن کتابوں کے اندر ہوں وہ جس بھی عالم کی لکھی ہوئی ہوں وہ کتابیں یہ ذہن میرے اس میں کہ بد کی بات نہ ہو بد مذہبی کی بات نہ ہو لبرل سیکولر قسم کا مولوی نہ ہو تو ایسا عالم اور اس کی کتابیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچانی اس وقت کا سب سے بڑا یاد ہے سمجھایا نا مسئلہ ہاں جس سے لوگوں کا عقیدہ محفوظ ہو لوگوں کا ایمان محفوظ ہو اللہ اکبر آج نوزال اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ مرزائی جو ہے نا وہ جگہ جگہ اپنی کتابیں چھاپ کے مفت دیتے پھرتے ہیں لوگوں مفت دیتے پھرتے ہیں ہمارے لوگ ہمارے مسلمانوں کو دیتے پھرتے ہیں है? اور ہمیں فکر تک نہیں ہے اور ہمارے جو کام ہے ہم نے چار کام بانٹے ہوئے ہیں وہی مستحبات مباحاد بدہاد انہی میں لگے ہوئے ہیں سارا پیسہ ہمارا وہی سرف ہو رہا ہے مجال ہے کہ ہم اس طرف ہم بھی سوچے کافر اپنے کفر کے ساتھ کیسا مخلص ہے مشرق اپنے شرک کے ساتھ کیسا مخلص ہے یہودی اپنی یہودیت کے ساتھ نصرانی اپنی نسرانیت کے ساتھ है? نصرانی ان کا کیدائی شرک کیا ہے وہ شرک کے ساتھ ایسا مخلص ہے ایک مسلمان ہے جو اپنے ایمان کے ساتھ مخلص نہیں مسلمان ہے جو اپنی توحید کے ساتھ مخلص نہیں مسلمان ہے جو عقیدہ ختم نبوت عقیدۂ ختم رسالت کے ساتھ مخلص نہیں بتائیں بتائیں تو یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے افسوسناک ایک پہلو ہے افسوسناک بات ہے جو رات دن جناب طبیعت کو یہ ناگواری رکھتی ہے اتنی تکلیف دہ بات ہے کاش کے ہم لوگ یہ سمجھیں اسے یہ درد ہمارا اپنا درد بن جائے یا جس طرح کر کے ہم اپنے بچوں کو سوچتے ہیں نا کہ کے اتنا ہی صرف دین کا سوچنا لگ جائیں تو میں کہتا ہوں ہمارے دین جو ہے نا وہ کچھ ہی وقت لگے گا دین غالب آ جائے گا جیسے کل کل آپ پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے رشا میں تم پر جہاد فرض ہے جب تک دین رب کا غالب نہ آ جائے جب تک دین رب تبارک و تعالیٰ نہ ہو جائے اپنا سر نہ جھکا لے کفر کا سر نگو ہو جائے تب تک تم پر جہاد فرض ہے تو ہم تو یہ انفاق فی سبیل اللہ یہ ذہن میرے قرآن کریم میں جہاں قیمی انفاق فی سبیل اللہ کا لبتا ہے نا وہاں پر جہاد میں مال خرچ کرنے کا حکم ہے اور ایک آج ہم ہے کہ ہمارا ایک روپیہ تک جہاد میں نہیں لگا بتائیں یہ کیسا حکم ہے رب تبارک و تعالیٰ کا یہ ہمیں پورے کرنے کی سکت تک نہیں ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ جہاد کہاں ہو رہا ہے اور کہاں ہم خرچ کرنے پر بتائیں کیونکہ جہاں کہیں مسلمان بیچارے لڑ رہے ہیں اپنی مدد آپ کے ساتھ باقی ان کی مدد کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے تو وہاں مولویوں کو جہاد ثابت نہیں ہے مولوی کہتے ہیں یہ جہاد نہیں ہے مسلمانوں کا پھر مار کھاتے رہنا یہ کیا ہے بھئی یہ بھی تو بتاؤ مسلمان اتنے تباہ و برباد ہو گئے کہتے ہیں جہاد فرض نہیں ہے جی؟ وہ کا فرض ہوگا بھی؟ یہ بھی تو بتاؤ وہ اقبال نے کہا تھا طبیل مسائل کو بناتے ہیں بہانا ہڈ آرام ہے مولوی ذہن میں غلامی رس بس چکی ہے ہم نے مشرق کی غلامی کرنی ہے ہم نے جناب انگریز کی غلامی کرنی یہودیت السلانی کی غلامی کرنی ہے اور مسائل کو جناب طویلیں کر کر کے ان میں جناب بہانے بناتے پھرتے ہیں حرام خور اور یہ کہتے پھرتے ہیں نہیں جی نہیں جی وہ مسلمان جو ہے نا وہ بلاتل کو بے دھی کو مسلمان اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے میں نے کہا یہ مبارک تو نازل ہو رہی ہے کسی اور ضمن میں یہ تو کسی اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالو مطلب کیا ہے جہاد میں کرنا تمہارا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے میں نے کہا یہ ولاتل کو بھی جی کو ملتا ہلوکہ جس آیت جس آیت میں نازل ہو رہی ہے اس کا سیاق اور سباق بھی دیکھ اے؟ اے؟ اس کا مطلب کیا ہے اسلام صرف جہاد میں مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے جہاد کرنے کا حکم نہیں دیتا پھر اس میں بڑا مسئلہ ہے بلات القوت تعلقہ سے پہلے بنفیکو فی سے بھی کھڑا ہے اور یہ ہے مبارک کا تعلق پیچھے جہاد کے ساتھ ہے آگے حج کے مسائل شروع ہو رہے ہیں آج نمبر ایک سو چھیانوے سے ولاقوبی کو ملتا ہلکا نہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنے آپ کو بربادی میں نہ ڈالو تو بربادی کیا ہے جہاد کو چھوڑنا ہے بربادی کیا ہے وہ جناب حق کا ساتھ دینا چھوڑنا ہے بربادی کیا ہے وہ حق نہ کہنا یہ بربادی ہے دین حق کو چھپانا یہ بربادی ہے مشرقوں کے کہنے پر مشرق آپ کے جہاد کو دہشت گردی کہیں تو آپ بھی کہہ دیں یہ ہلاکت ہے یہ بربادی ہے اور اپنا مال جو ہے وہ باقی ساری بدعات میں مستحبات میں خرچ کرنا اور حرام کاموں میں خرچ کرنا یہ تو ہمیں سمجھ آ جائے یہ ہمیں اس کا اجر بھی سمجھ, آ جائے. سارے کو سمجھ آ جائے. لیکن سارا رب کہے یہاں خرچ کر है? وہاں دینے کے لیے ہمارے پاس ایک روپیہ نہ ہو سمجھ آیا مسئلہ ہمارے بہت سارے دوست تھے وہ محفلیں کرتے تھے ساری ساری راج جناب ناد خان آ رہے ہیں ناد خان بھی وپاری ہیں وہ تاجر ہیں وہ جناب پیسے اٹھے کیے اور جناب چلتے بنے صبح کی نماز خود بھی نہیں پڑتے وہ بڑتے وہ بڑتے کوئی, بڑتے بڑتے بڑتے کوئی بھی نمازیں نہیں پڑتے یہیں پہ ہمارے دوست ہیں وہ محفل کرواتے تھے مجھے بھی بلایا انہوں نے بیان کرنے کے لیے گیا میں نے وہاں دیکھا کہ وہ بندہ ناد خان جو ہے نا اس نے کئی عرصے سے پاؤں بھی نہیں دھوئے تھے وہ فیکٹری میں کام کرتا تھا ایسے آ کے جناب وہ عشق رسالت میں میں کہنے لگا میں تو سارے سارے رات روتا رہتا ہوں میں نے کیا بتایا وہ پاؤں نہیں دھوتا وہ روتا رہتا ہے پاؤں دھوتے تو صاحب ظاہر ہو گئے وہ نماز میں مسئلہ تو اب یہ لوگ جو ہیں ہم نے انہیں سمجھایا خدا کے لیے آپ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں یہ صرف ریا اور نمود ہے اور کچھ بھی نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے جہاں ویسے پیسے پیس پھینک رہے ہوں گے جناب جیسے وہ پتنی آج ہر چیز اٹھا کے پھینکے جائیں گے بھائی پورا مکان ہے اس کے اوپر گرا دو تاکہ نہ وہ رہے نہ ہمیں تکلیف ہو ان زلیوں کو دیکھ دیکھ کے یہ جب نوبت یہاں آ پہنچے نا حقیقت والی بات ہے میں اکثر کہتا ہوں مجد الفسانی کے قول میں جب کرنے والے کام نہیں کرو گے تو رب تمہیں نہ کرنے والے کاموں میں پھنسا دے گا ہیں کرنے والا کام کیا تھا وہ یہ تھا انفقو فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرو اللہ کی راہ سے مراد جہاد ہے غلبہ دین کا کام ہے یہ کام ہیں الائے کلمۃ اللہ کا کام ہے یہاں پہ مال خرچ کرنا تھا ہم نے وہاں سے چھوڑ دیا ہم نے ہم درباروں پہ پیروں کو لگا دیا درباروں پر لگا دی اور پیروں کو لگا دیا پیسہ اب پیر جو ہیں ان کو جگہ کہاں کہ خرچ کریں پیسے کروڑوں روپیہ ایک ایک دن کے نکلتے دادا صاحب دربار پیسہ کہاں جاتا ہے کیوں پیسے کیوں جا رہا ہے ہمارا وہاں ہمیں ہم تو کیونکہ عاشق رسول ٹھہرے ہم منع کریں تو ہمیں کہیں گے یہ وہابی ہے دربار پر پیسے نہیں دینے دیتا انہیں پتہ نہیں ہے وہ دربار پر پیسے جو دیتے ہو وہ پیسے پنجاب پولیس کی تنخواہ جاتی ہے پنجاب پولیس کی جو تنخواہ جاتی ہے پنجاب پولیس وہی ہے جو حکومت سرکار کے کہنے پر آپ پہ گولیاں چلا دیتی ہے تیس تیس بندے آپ کے ختم کا نام لینے پہ مار دیتے آپ کے آپ کی مساجد میں جناب جوتے پہن کے گھس جاتی ہے آپ کے گھروں میں جوتے آپ کے گھروں میں بغیر پردہ کروائے گھس جاتی ہے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چیڑ دیا ہے خاص علماء ماں کے گھر والوں کو بتائیں یہ تو ہم انہی کی مدد کر رہے ہیں اور, اور ہم سے بڑا عاشق رسول بھی کوئی نہیں چک ڈال جاتے ہیں وہاں دربار, دربار یہاں بیچارے مدرسے کے مال بھی, بھی, بھی چلے جائیں ادھر لاہور میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے بہت بڑا مدرسہ ہے جامع نظامیہ پچھلے سے پچھلے سال کی بات ہے کئی ساڑھے مہینوں تک وہاں دینے کی تنخواہ کے پیسے نہیں تھے اساتذہ اور وہاں دیکھیں میں سچ کہہ رہا ہوں یہ حاجی انصر صاحب ہیں یہ اور میں باہر بیٹھ جائیں نا ابھی باہر سڑک پہ بیٹھ جائیں ایک بینر یہ لگا لیں کہ میں لگا لوں یہ کہیں جی میں نے مدرسہ مدرسہ بنایا ہے تو اس کے لیے نا بچوں کے لیے روٹی کے لیے پیسے چاہیے شام تک ان کو پانچ سو جمع نہیں ہوں گے میں وہاں بیٹھ کے اعلان کر دوں میں نے گیارہویں کرنی ہے شام سے پہلے پہلے چالیس دنوں کو پیسے جمع ہو جائیں بتائیں یہی ہے تو اوسبا اللہ تعالی کے مشن کے ساتھ دشمنی ہے یہی اللہ تعالیٰ یہ مزاج ہم نے بنایا ہے ہے نے بنایا جتنا زور ان زلیوں نے اس بات پہ لگایا اتنا زور مدارے سے پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور یہاں بیٹھ کے ماحول اکوٹتے رہیں کہ دیکھو جی فلانے کے مدرسے فلانے جو ہیں ان کے مدرسے میں ہیں بچے پڑھتے ہیں فلانے کے مدرسے میں ہیں بچے پڑھتے ہیں میں کہا ان کے پاس نا سوائے مدرسے کے دینے کے اور جگہ ہی نہیں ہے کوئی پیسے دینے نہ وہ پیروں کو پیسہ دیں نہ وہ کسی دربار پہ لگائیں نہ قبالوں کو دیں نہ میراسیوں کو دیں نہ بانٹوں کو دیں وہ کسی کو کوئی پیسہ نہیں دیتے ان کا سارا پیسہ جو ہے صرف اور صرف مدار سے دنیا پر لگتا ہے یہی وجہ کہ کہاں بچے زیادہ پڑھنے والے انہوں نے اپنے بچوں کے بظاہر مقرر کر رکھے ہیں بچوں کو پیسے دیتے ہیں بچے پڑھتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے ہاں تو بیچارہ جو بنا ٹوٹا آ بھی جائے نا مدرسے میں پڑھنے کے لیے بچارے بچارے کو کتابیں تک خرید کے دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتے ہمارے پاس ہم چلو بچہ آیا ہے اسے اپنی جیب سے کتابیں خرید کے دے دیں کیوں ہم نے کھانے پینے کی طرف بس وانفی خوفی سے بھی اب بتائیں رفتار کو تعالیٰ اگر اپنا پیسہ غلبہ دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے تو تم اپنے آپ کو ہلاک کربادی میں ڈال دو تو بتائیں بھائی آج ہلاکت میں بربادی پڑی ہے نہیں پڑی آج ہمارے ہی اپنے مسلمان لیبرل سیکولر ہو گئے رب تبارک و رہا تھا انکار کر رہے ہیں ملہ دو رہے مرد دو رہے ہیں جی اور نوزالک سما نوزب اللہ یہ زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے لڑکیاں مردہ دو رہی ہیں اسلام چھوڑ رہی ہیں اور اسی طرح آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں قادیانی ہو رہے ہیں اور ہمارے سننی سے پاگل ہوتے ہیں ہیں ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں کئی <hans> <hans> <hans> ساری جگہوں پر جناب ان کی اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ رشتے کر کے قادیانی لے کے چلے گئے <hans> یہ رات کی بات ہے ایک مولانا صاحب ہے وہ بتا رہے تھے مجھے کہنے لگے جی میرے پاس ایک بندہ ہے راوڑ پنڈی کے وہ کہتے ہیں کچھ دن ہوئے میرے پاس ایک بندہ ہے تو وہ آگے بابا تھا وہ کہنے لگے جی میں نانا بن گیا ہوں کہ جی میری بیٹی کو پانچ سالوں میں شادی کو چار بچے ہو گئے کہتے مجھے آج پتا چلا کہ میرا دماد دی کا دیا ہے بتائیں, بتائیں, بتائیں, بتائیں وہ کہتے آج پتا چلا میرا دی ہے اتنے بھی پاگل ہوتے ہیں مولوی نے الو کے پٹھنوں غلط طرف لگا رکھا ہے باقی اللہ کہتا ہے ہمارا میں نے کہا یار سول شیعہ بھی کہتے ہیں یار سول شیئر نہیں کہتا بھائی گوہر شاہی بھی رسول اللہ کہتے ہیں گور شاہی کیا ملاتے ہیں وہ المدت کہتے ہیں جو یارسول کہ پاگل نہ مومن اتنا بھی پاگل نہیں ہوتا حقیقت والی بات ہے کئی کے فرمانے جیسے مومن ہے مومن کیا ہوتا ہے حضرت عمر کے بارے میں حضور کے سیابی سے تمہارا خلیفہ کیسا بند ہے انہوں نے خدا بلا خدا انہوں نے نہ وہ دھوکا کرتا ہے نہ دھوکا کھاتا ہے ہمارا خلیفہ وہ ہے یہ کون سے بھائی اسے پتہ ہی نہیں ہے جناب بیٹی بیٹی بیاہ دی اس نے قادیانی کے ساتھ چار بچے ہو گئے اس کے پانچ سالوں ہوئے بھگو بن کے بیٹھا ہوا ہے اس لیے میں نے بہت سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب نکاح پڑھاتے ہوئے کلمہ پڑھاتے ہیں نا دلہے کو مولویوں کو چاہیے مولویوں کو میں نے کہا ہے میں نے کہا نکاح پڑھاتے ہوئے جب کلمہ پڑھاتے ہیں نا انہوں نے کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سات ترجمہ بھی کروائیں سات ترجمہ بھی کروائیں انہیں کہیں جب کہو اللہ کے علاوہ کوئی لا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں آخری نبی اور آخری رسول ہیں جب یہ کلو گے مسلمان ہوگا تو کہہ دے گا قادیانی ہوگا اڑ جائے گا اس نے نہیں کہنا کم از کم یہ تو پتا چلے یہ کس جماعت کا ہے یہ تو پتا چلے کس دین کو ماننے والا ہے میرے آکل صرف شام کو آخری نبی مانتا ہی نہیں مانتا یہ ضروری ہے کہ جب کلما پڑھوائے سات ترجمہ کروائے یہ آپ بھی اپنے جہاں بھی آپ کے مولیوں کے ساتھ تعلق ہے نکاح پڑھانے والے ہیں انہیں بتائیں انہیں کہیں کہ کہیں بھی اپنے بچوں کو بھی کلمہ پڑھائیں ساتھ یہی ترجمہ کروائیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لا محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں یہ ترجمہ کروائیں بچوں کہ بچوں کو کلمہ پڑھتی شاد عقیدے کے بتاؤ عقیدہ ختم نبو تو عقیدہ ختم رسالت کیا ہے یہ دین آخری دین میرے عقل سام آخری نبی میرے عقل سام آخری رسول رب تبارک و تعالیٰ کے بن کر آئے ہیں اب نہ کوئی کتاب آسمان سے آنے والی ہے نہ کوئی وحی آنے والی ہے نہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی جدید آنے والا, مزد والا مزد ہے یہ عقیدہ جب تک پختہ نہیں ہوگا ہمارے بچوں کے اندر ہمارے بڑوں کے اندر تو پھر حال یہی یہ ہوگا کہ اپنی بچیاں بیٹیاں بیاہ دیں گے قادیانیوں کو اور وہ جہاں کئی کئی سالوں میں بعد جاتے پتہ چلے گا جب ان کے بچے پیدا ہو چکے ہوں گے ہاں اب کیا کرے گا وہ بتائیں میں پھر جگہ جس جگہ رہتا تھا وہاں ایک پروفیسر تھا نماز پڑھنے آتا تھا نام تھا انجمن نمایت اسلام میں وہ ایک دن مجھے بندہ رہتا نا کہتے ہیں پھر کیوں رکھا ہوا ہے حسن خلق بہت حسن خلق بہت میں نے کہا تو میں نے کہا حسن خلق تو کتا میں بھی بہت ہوتا ہے کتا مالک کے ساتھ بدتمیز کرتا ہے نہیں گرتا ہے تو میں نے کہا پھر میں نے کہا کتے کو بھی بیڈ پہ سلاؤ کہتے نہیں کتا تو کتا ہے میں نے کہا یہ کتا سے بھی بڑا فرید ہے تو نہیں سمجھایا جب تک کتے سے خنزیر سے زیادہ پرید نہیں سمجھیں گے ان کو نفرت نہیں دلائیں گے تب تک تو لوگ لوگ جو ہیں وہ تو ان کی طرف بڑھتے رہیں گے اور یہ یقینی بات ہے میں مزاق نہیں کر رہا ہوں میں یہ ویسے نہیں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت کہہ رہا ہوں میں اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک میں میں حبیب پہ جو تیرے دشمن ہیں تیرے مخالف ہیں یہ سب سے بڑے ذلیل ہیں میں یہ ڈر ہیں سارے جانور ہیں میں بل ہوم ادل میں یوں سے بھی زیادہ گمراہ اور پلیز ہیں یہ جانوں سے بھی زیادہ گئے گزرے تو بتائیں جانور میں خنجی نہیں میں سارے خندیروں سے بد جنہیں عدل رب جن ادل ربت فرما دے انہیں پھر میں اور آپ جو ہیں ہماری نرم دلی ہمارا حسن ان کا حسن خلق دیکھ کر کے ہم انہیں کیسے پاک کہہ سکتے ہیں کیا خیال ہے ابو جال کو بد دماغ تھا ابو جال بد خلق تھا اسلام کا دشمن تھا آکال صاحب کی مخالفت کرتا تھا ویسے کافروں کے ساتھ تو حسن خلک سے پیش آتا تھا وہ یہی تو وجہ تھی کہ کتنے بندے وہ ساتھ لے کے آیا تھا ہاں حسن خلق تو نہیں دیکھا اسلام نے اس کا پھر باقی بھی لوگ تو اسلام نے کسی کے حسن خلق کی جو اسلام جس عیب کو دیکھتے ہیں نا وہ کفر ہے وہ کف ہے وہ لا دینیت ہے وہ الہاد ہے وہ لیبرلیزم ہے وہ سیکولرزم ہے حسن خلق کی سر میں ماریں گے اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے بھائی کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت والے دن جو ہے نا جہنم میں لوگ چلے جائیں گے کچھ مسلمان بھی جائیں گے اپنے عمل کی کوتاہی کی وجہ سے کافر بھی ہوں گے اس وقت کافر جو ہے نا یہ تانا دیں گے مسلمانوں کو یہ کہیں گے کہ ہاں بتاؤ پھر تمہارا کیا بنا تم تو کہتے تھے کہ ہمارا رب ہے تم تو کہتے تھے ہم ایک کو ماننے والے ہیں وہ تمہارا ایک کہاں ہے اس وقت مومن جو ہے نا جہنم سے یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ندا کریں گے یا اللہ اب تو سوال ہی تیری توحید پہ آ ہے تیری توحید پہ سوال آ اب ہم کیا کریں کیا جواب دیں کافروں کو یہ تو ہمیں لیتے ہیں میرے کئی ماں میں اللہ تبارک و وطالیہ جبریل شام کو فرمائے گا میں جبریل جا کر پوری جہنم کا دوزخ کا چکر لگا جس بندے کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہونا رائی کا دانا کتنا ہوتا ہے بالکل رائی کے برابر بھی ایمان ہونا و وطالعہ فرمائے گا کہ اسے بھی جہنم سے نکال کے جنت لے لیا بتائیں ایمان تو لے کے جا رہا ہے جہنم سے نکال کے جنت جا رہا ہے اور جس چیز کی تم تعریفیں کرتے پھرتے ہو حسن خلقادانی کا میرے کریمہ کل سامنے شاہ میں کیا مت کریم ایسے لوگ آئیں گے پھر میں آکل سامنے ان کی جو زبانیں ہوں گی وہ شکر سے ہیں شکر سے بھی میٹھی ہوں گی اور پھر میں آکل سے سامنے ان کے دل جو ہوں گے میں کہ وہ بھیڑیے سے بھی زیادہ خونخوار ہوں گا یہ حدیث ہے ہوں اور آکل سامنے میں کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس تو نہیں آتا کریم اکل سامنے میں دین میں وہ بھی واپس نہیں آئیں گے لیکن حسنِ کھل کے مالک ہوں گے جہاں آکل صبح ان کے دل کو ان کی زبان کو یعنی کہ شکر سے بھی میٹھا فرمائے میٹھی زبان ہوگی اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ ان کے دلیہ سے بھی زیادہ خونخوار ہوں ان کے دلوں میں تمہارے لیے یہ بھرا ہوا ہوا نفرت ہوگی بغض ہوگا ان کو تو ایک لمحہ نیچا یہ کہ یہ نا قابو پائیں اور ہمیں مار کر رکھ دیں یہ جو ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں وہ انہیں ہی کی وجہ سے مارے جاتے ہیں کے کہنے پہ نہیں کے آڈر میں مارے جاتے ہیں بڑے بڑے عدوں پر ہی لوگ بیٹھے ہوں گے ایک الگ بات ہے ظلم تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم بھی ہے اور ہم ظالم کو پہچان بھی نہیں رہے ہم ظالم کو ظالم نہیں مان رہے یہی ہمارے ساتھ دگنا ظلم ہو رہا ہے رفت بار کو ارشا فرمایا جی دیکھیں آگے حج کے کچھ احکامات بیان ہو رہے ہیں یہ زین میرے یہاں پہ جتنا یہاں بیان ہوا ہے وہی بیان کریں گے یہاں چونکہ حج کے مسائل جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے تو سب سے پہلے حج اور عمرہ حج کا وقت مقرر ہے مہینہ مقرر ہے دن مقرر ہے تاریخ مقرر ہے اور عمرہ جو ہے اس کی نہ حج مقرر دن مقرر ہے نہ تاریخ مقرر ہے نہ کچھ اور مقرر ہے اس کے صرف ایام تشریق ہو گئے نوز الحجہ عرفہ کا دن ہو گیا اور جتنے بھی ایام تشریق ہیں ان دنوں میں عمرہ کرنا مکرو ہے اس کے علاوہ باقی ہر دن عمرہ کرنا ہر وقت عمرہ کرنا جائز ہے صحیح جی عمرہ میں صرف تین ہی کام ہوتے ہیں ایک طواف ہے صفا مربہ ہے اور تیسرا حجامت کروانا ہے بال کٹوانا حلق ہے یا کثر ہے جو بھی ہو سکے یہ تین کام ہیں عمرہ میں بس باقی رہا حج اور یہاں پہ ایک اہم مسئلہ وہ بھی دیکھیں کیونکہ آکل شام عمرہ کے لیے جا رہے تھے تو ہدایب سے آکل شام واپس آئے تو اسے کہتے ہیں احصار دشمن روک دے جانے نہ دے دشمن روک دے یا پھر کوئی اور مسئلہ بن جائے جہاز میں جا رہے ہیں تو راستے میں کوئی مسئلہ بن جائے جی بازو ہوتے ہیں جہاد پہلے بہی جہاد ہوتے تھے وہ بہت جاتے تھے وہ جلدی پہنچ نہیں پاتے تھے دیر ہو جاتی تھی اس طرح کا کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے اسے کہتے ہیں عربی زبان کے اندر احصار کیا کہتے ہیں اسے احصار گھیر لیے جانا وہ چاہے کسی بندے کی طرف سے گھیر لیے جائے یا پھر کسی اور سبب سے گھیر لیے جائے کوئی آفت آ جائے کوئی طوفان آ جائے یا کوئی بیماری آ جائے بیماری بھی تو بندے کو گھیر لیتی ہے اٹھنے نہیں دیتی تو ان حالات کے اندر اس کے لیے کیا حکامات ہیں وہ سارے بیان ہوئے ہیں کیونکہ آکل صحیح جا رہے تھے عدیبی سے باپس آئے تھے اگلے سال حضور اسی مہینے کے اندر آکھا علیہ السلام عمرت القضاء کی نیت سروانہ ہوئے تھے کس کی نیت سے عمرت القضاء یہ عمرت القضاء یہ عمرت مستحب تھا نفل تھا تو نفلی کام یہ ذہن میں رہے نفلی کام کوئی بھی شروع کر لیا ہے بندے نے تو وہ پورا کرنا واجب ہے واجب نہیں کیے ختم ہوتا ہے کوئی بندہ دو نفل شروع کر دے شرید نے واجب نہیں کیے کوئی بندہ شروع کر دے اللہ اکبر کیا دے تو آپ اس پر وہ پوری کرنی فرض ہو جاتی پوری کرنی فرض ہو جاتی ہے وہ علیحدہ بات ہے کہ ماما شافی رضی اللہ تعالیٰ نے شاہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی چیز شروع کرنے سے جو واجب ہوتی ہے نا وہ نفلی حج اور نفلی عمرہ ہے بس, بس اس کے علاوہ کوئی بھی شاید شروع کرنے سے واجب نہیں ہوتی نفلی ہو, نفلی ہو کیا ہو نفلی ہو تو ہمارے نزدیک کی کیونکہ ہر طرح کے نفل جو ہیں ان کو شروع کر دینے سے, سے وہ کیا ہو جاتے, بس جاتے بس بس ہیں واجب ہو جاتے ہیں ان کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے فرمایا حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو فائن اسم ف را ما اگر تمہیں روک دیا جائے تمہارا تمہیں گھیر لیا جائے تو جو میسر ہو تمہیں قربانی وہ کرو بکری میسر ہے تو وہ ذبح کر دو گائے میسر ہے اس کا ساتواں حصہ کر دو اور بھینس ہے کوئی بھی شے ہے دنبا ہے ہے اونٹ ہے اس کا ساتواں حصہ کر دو رب تبارک و تعالی نے فرمایا رفتار کو مایا اور تم اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ تمہاری قربانی کا جانور جو ہے وہ اپنے ذبح ہونے کی جگہ تک نہ پہنچ جائے کس جگہ جگہ نہ پہنچ جائے ضبع ہونے کی جگہ تک یعنی کہ وہ خود وہیں ٹھہر جائیں گے جہاں روک دیے گئے ہیں اپنے جانوروں کو روانہ کر دیں گے وہ جانور پہلے اب تو وہ نہیں ہوتا جانور وہیں پہ موجود ہوتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جانور حاجی لوگ ساتھ لے جاتے تھے حاجی جانور بھی ساتھ لے جاتے تھے ٹھیک ہے نا آ کر شام بھی اپنا قربانی کے جانور ساتھ لے گئے تھے مکہ سے اور مزے کی بات ہے جو جانور آتا ہے سامنے وہاں قربان کیا تھا وہ, وہ اونٹ بھی ابو جہل کا تھا कौन सा کا اونٹ تھا اقل سے سامنے اور بھی 100 اونٹ قربان کیے تھے حضور نے اور ایک اونٹ جو تھا وہ ابو جاہل کا تھا وہ اقل سے سامنے بطور خاص وہاں نار فرمایا قربان کیا اقل سے سامنے رب تعالی گراہ میں اور وہاں پہ راوی حضور کے صحابی فرماتے ہیں اقل سے سامنے اس لیے اسے ذبح فرمایا تھا تاکہ مشرک جلیں ہیں ان کے ابا کا جو تھا نا ان کا قائد آدم تھا وہ اب اجال ہیں تو ان کا قائد قائد تھا وہ تو ان کے کا جو اون تھا اس سے اسے آکل نے ان کے سامنے کھڑے ہو کے تو بتایا ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی وہ کہیں گے بھی ہمارا مسٹر جو ہے وہ بھی مارا گیا اور اس کا اونٹ بھی آج نار ہو گیا وہ بھی نہیں بچا بہرحال رفتار کو اتار نے ارشا فرمایا ہمارے ہاں حکم یہ ہے کہ جانور جو ہیں وہ وہاں پہ حرم میں بھیج دیے جائیں وہیں پہ جب ان کو ذبح کر دی جائے یا اونٹوں تو نہر کر دی جائے تو پھر جو ہے حاجی جو روک دیا گیا ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے پھر وہ اپنا حلق کروا لے یا حل قصر کروا لے جو بھی کروا لے اس کے کرنے کے بعد پھر احرام کھول دے لیکن امام شافی فرماتے ہیں جہاں روک دیا گیا ہے وہیں پر قربانی کر لے اس کی قربانی ہو جائے گی جی کہ ہاں کوئی بندہ مریض ہو بیماری لگ جائے یا پھر تکلیف ہو اس کے سر میں یعنی سر میں درد ہو بالوں کی وجہ سے یا پھر اس کے سر میں جمعے پڑ جائیں جمے زیادہ ہوں وہ گر گر کے اسے تنگ کر رہی ہوں ایسی صورت کے اندر وہ بندہ حالات حرام میں قربانی ہونے سے بھی پہلے اپنے سر کے بال کٹوا سکتا ہے سمجھا گیا مسئلہ بڑے بالوں کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے کبھی کبھی جوئیں پڑ جاتی ہیں کبھی ویسے تکلیف ہوتی ہے تو ان صورتوں میں بندہ جو ہے وہ قربانی فدیہ کیا ہے جی وہ تو یا تو تین دن کے روزے رکھے یا پھر صدقہ دے صدقہ کیا ہے جی وہ چھ مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر کے برابر روٹی دے ایک ایک صدقہ فطر کے برابر روٹی دے, روٹی دے. یہ یہ صدقہ ہے اور اور نسخ اور قربانی یا پھر قربانی کر دے ایک یعنی ایک بکری یا پھر بڑے جانور میں ساتواں حصہ رکھ لے رفتبار نے مایا فا امن تم ہاں جب تم امن میں ہو بیمار ہو تو تندرست ہو گیا امن میں آ گیا یہ جہاز میں جا رہا تھا راستے میں جناب وہ طوفان نے گھیر لیا رک گیا جناب وہ جہاز سے وہ جا نہیں سکا تو اس حالت کے اندر جب وہ بندہ خوف سے باہر نکل آئے تو پھر کیا کرے فمن تمتع الالحج فمستع سارا حجی یہ زین میں رہے حج کی تین قسمیں حج کی اتنی قسمیں حج کی تین قسمیں سب سے پہلے ہے حج افراد اسے حج مفرد کہتے ہیں یہ ہے کہ بندہ جائے وہاں عمرہ کرے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے حلق کروا لے اس کے بعد پھر جب حج کا وقت آئے حج کا احرام باندھ لے حج کا احرام باندھنے کے بعد یعنی عمرہ بھی علیحدہ کر لے حج علیحدہ کر لے اسے کہتے ہیں حج اسے کیا کہتے ہیں حج مفرد یہ حج افراد اور دوسرا حج جو ہے وہ ہے حج حا باندے عمرہ کرے اسی سفر میں وہ حج کر لے اسی سفر میں حج کر لے اور حجان یہ ہے احرام باندھے وہاں جا کر احرام عمرہ کر لے احرام نہ کھولے ویسے احرام کے ساتھ پھرتا رہے جب حج کے وقت آئے حج کر لے اسی احرام کے ساتھ اسے کہتے ہیں حج کہتے ہیں اسے حجے حج کران یہ ذہن میں رہے یہ حج کران اور حج تمتو یہ صرف وہی کر سکتے ہیں جو افاقی ہیں کون ہے افاقی افاقی ہر اس بندے کو کہیں گے جو بندہ میکات سے باہر کرنے والا ہو وہ چاہے جہاں کا بھی رہنے والا ہو میکات جو مقرر کیے گئے نا جہاں سے حاجی کو احرام باندھے بغیر گزرنا جائز نہیں ہے آقا علیہ السلام نے جو مقرر کی ہیں چاروں جانب سے ہیں جی عراقی کہاں سے باندھیں وہ پاکستانی ہندی کہاں سے باندھیں بنگالی کہاں سے باندھیں اور دوسرے ملکوں کے جو ہیں وہ کہاں سے عرام باندھیں وہ جو جگہ ہے اسے کہتے ہیں میکات کیا کہتے ہیں میکات کہتے ہیں تو میکات سے باہر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ حج کران اور حج تمتو کر سکتے ہیں ان کو اجازت ہے وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کے لیے اجازت نہیں ہے الحج جو بندہ نفا اٹھاتے ہوئے حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لے عمرہ کے ساتھ حج بھی کر لے تو, سر من تو وہ بھی قربانی کرے جتنی اسے ہو سکے یہ میں رہے مسئلہ قربانی جو ہے نا وہ حج تمتو اور حج کران میں ہے حج تمتو اور حج کران میں ہے حج اور حج کران کے علاوہ کوئی بندہ اگر حج مفرد کر رہا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے یہ حج تمتو اور حج کران میں قربانی واجب ہے وہ بھی واجب اس لیے نہیں ہے جو سالانہ اس پہ واجب ہوتی ہے وہ وای واجب نہیں ہے اچھا وہ قربانی اچھا عموماً لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی ہم کیا کریں قربانی بنتی نہیں بنتی وہ جو وہاں جاتے ہیں لوگ وہ تھوڑے دنوں کے لیے جاتے ہیں کے کے جاتے جاتے ہیں ہیں تھوڑے پندرہ دن نہیں بنتے ان کے اگر پندرہ دن بن رہے ہیں وہاں اس کے تو وہ مقیم ہو جائے گا پھر وہ اگر اس کے پاس پیسے بھی ہوں پھر اس پر یہ قربانی بھی واجب ہوگی جو سالانہ واجب ہوتی ہے اگر اس پر پندرہ دن نہیں گزر رہے وہاں چاہے صاحب نصابی کیوں نہیں ہے پھر بھی اس پر قربانی واجب नहीं نہیں ہے پھر وہ قربانی صرف وہی کرے گا جو حج کران اور حج تمتو کی صورت میں اس پر واجب ہوگی رفتارے کو مطالعہ نے ارشا فرمایا فرمایا کہ جس بندے کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہے تو وہ کیا کرے تو میں کیا وہ 10 روز رکھے کتنے رکھے دس روز رکھے کے پاس قربانی کے پیسے نہیں سلاثت یا تین دن کے روزے رکھے حج میں یہ نو ذالحجے تک پورے کرنے 3 روزے کب تک پورے کرنے نو ذوالحج تک تین روزے پورے کرنے ہیں پورا کرنے کے بعد وہ سب اور سات روزے رکھے اظہار حجا تم جب تم واپس آ جاؤ جب وہاں سے واپس گھر آ جاؤ تو وہاں گھر آ کے کتنے روز رکھنے ہیں سات تل کا اشرت یہ کل کتنے ہو گئے دس ہو گئے یہی رب تعالی نے فرمایا یہ دس کامل ہو گئے یہ دس روزے پورے ہو گئے رب تعالی نے فرمایا کہ یہ حج کران اور کی اجازت یہ اس کے لیے جو مسجد حرام کا رہنے والا نہ ہو وہاں کا رہنے والا نہ ہو فمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وہ اللہ رب سے ڈرتے رہو ان اللہ شریقاب اور یہ یقین کر لو بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت پکڑ والا ہے